جی حصہ علم کا اولین اولین کا مطلب پہلے دو تو ایک ہو گیا تو پہلا حصہ مکمل ہو گیا اس کے اندر سے اولین کا ایک حصہ مکمل ہو گیا دوسرا شروع ہو رہا ہے لیکن حامدن و مسلم و مسلم واضح ہو کہ اصلی حروف کے اعتبار سے تمام فعل اور اسم دو قسم پر ہیں اصلی حروف کے اعتبار سے تمام فعل اور اسم دو قسم پر ہیں ایک کو کہتے ہیں سلاسی ایک کو کہتے ہیں روبائی اصلی حروف جو فا عین لام کے مقابلے میں آتے تھے فا عین لام کے مقابلے میں جو آئیں وہ اصلی حروف ہوتے ہیں جو فا این لام کے مقابلے میں نہ آئیں وہ اصلی حروف نہیں ہوتے بلکہ حروف زائدہ کہلاتے ہیں تو اصلی حروف کے اعتبار سے تمام فعل اور اسم دو قسم پر ہیں سلاسی اور ربائی سلاسی اس کو کہتے ہیں جس میں تین حرف اصلی ہوں سلاسی اس کو کہتے ہیں جس کے اندر تین حرف اصلی ہوں جیسے ذرا بہ نصارا دیکھ لیں ذرا با پر فا اعلیٰ نصارا بر وزن اعلیٰ تین حرف ہیں فا لام کے مقابلے میں ہیں اصلی ہیں اور ربائی وہ ہے جس میں چار حرف اصلی ہوں جیسے بہ سرا اور دا حراجا دا حراجا با درا جا درا بہ ترا باسارا اور دہ روجہ اب اس میں فا للہ فا لا دو لام تو فا این اور دو لام آ گئے جس وقت تو حروف اصلیہ ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ لیکن یہ ربائی ہیں پھر سلاسی اور ربائی میں سے ہر ایک ہی دو دو قسمیں ہیں سلاسی مجرد سلاسی مزید فی ربائی مجرد ربائی مزید فی ٹھیک ہے سلاسی مجرد سلاسی مزید فی ربائی مجرد ربائی مزید فی مجرد اس کو کہتے ہیں جس کے ماضی کے سیگا واحد غائب مزکر واحد مذکر غائب میں کوئی حرف زائد نہ ہو مجرد کسے کہیں گے جس کے سیگا واحد مذکر غائب میں چودہ سیگوں میں سے جو پہلا سیگا ہوتا تھا واحد مذکر غائب اس کے اندر کوئی حرف زائد نہ پایا جائے کوئی حرف زائد نہ پایا جائے جیسے نسارا زارابا یہ کیا سلاسی مجرد ہے ن زارا با یہ پہلا وزن پہلا وہ تھا تو یہ اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے اور با سارا دہ رجہ ربائی مجرد ہیں با سارا اور دہ رجا ربائی مجرد ہیں فا لا سارا دہ رجا. یہ سارے کے سارے کیا کہلائیں گے ربائی مجرد کہلائیں گے دیکھیں ان میں چار حرف ہیں مزید فی کسے کہیں گے کہتے ہیں مزید فی جس کے ماضی کے سیگا واحد مذکر غائب میں کوئی حرف زائد بھی ہو اصلی کے علاوہ بھی کوئی زائد بھی ہو مثلا دیکھیں ایج تانہ با ایج تانہ یہ پہلا سیگا ایج تانابہ اس تن سرا استن سرا سلاسی مزید فی ہے اور تصربلا اور تزن ڈکا یہ ربائی مزید فی ہیں تصر بلا اور تزن دکا روبائی مزید فی اب کہیں گے یہ کیسے اج تانبا اس کا جب وزن نکالیں گے نا وزن تو اجتانابا کا وزن کیا نکلے گا افتابا افطا عج تانبا افتا تو حمزہ کے مقابلے میں حمزہ آ گیا حمزہ کے مقابلے میں اجتانہ با افطلا حمزہ کے مقابلے میں حمزہ آ گیا شروع کا جو حمزہ آ گیا وائس دیکھی اوکے وائس اوکے ہو okay. جی okay. okay. okay. نہیں ہو سر سید نام سہی دماغ مسئلہ استغفر الله رب كل زمن وعطله استغفر الله رب كل زمن وعطله میں تو میرا تو اسکی بے کو صحیح کام کر رہا ہے نیٹ کا بھی پرابلم کوئی نہیں ہے نیٹ میں میرے خیال ہاں میں آپ لوگوں کی پرابلم ہے دیکھیے جی آپ میرے خیال ہاں میں گروپ تھوڑا سا چھوٹا بنائیں نا گروپ چھوٹا بنا دیا کریں جو آن لائن ہوا کریں صرف انہی کو ہی اسی وقت دی جو ہے اور جو اس وقت موجود ہوں تو ان کو, ان کو ایڈ کرتے جایا کریں ان گروپ بہت بڑا بن چکا ہے اس سے پھر ایشوز کریٹ ہوتے ہیں ہمارے کو کال جانی ہے اور پھر تو بات چل رہی تھی ربائی مزید فی کی ربائی مزید فی اس کو کہتے ہیں جس کے ماضی کے سیگا واحد مذکر غائب میں کوئی حرف زائد بھی ہو جیسے عجانبا استن سرا یہ کیا ہے سلاسی مزید فی ہے ٹھیک ہے استن سرا اور سر بات میں دیکھیں عج تانبا حمزہ کے مقابلے میں حمزہ آ گیا حمزہ کے مقابلے میں حمزہ آ گیا تو یہ کیا ہو گیا زائد ہو گیا کیوں کیونکہ یہ فا لام کے مقابلے میں نہیں ہے حمزہ ایک بات اجتانا با افطلہ جیم فا کے مقابلے میں آ گیا جیم جب فا کے مقابلے میں آ گیا تو یہ فا کے مقابلے میں یہ زائد نہیں یہ اصلی ہے اچھا اجتانبا افتالہ تا تا کے مقابلے میں آگی تو تا تا کے ہو گئی تا جب تا کے مقابلے میں آگی اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی کیا ہے زائد ہے یہ اچھا پھر نون اجتانہ با افط اعلیٰ نون فا عین کے مقابلے میں آ گیا نون عین کے مقابلے میں آ گیا یہ اصلی ہے پھر با با لام کے مقابلے میں آ گیا تو گویا جیم نون اور با یہ حروف اصلیا ہوئے اجتانہ با افطاہ اعلی جیم نون اور با حروف اصلیہ ہوئے کیونکہ یہ فا عین اور لام کے مقابلے میں آ رہے ہیں اور حمزہ اور تا حروف زائد ہوئے اور ماضی کے سیگا واحد مذکر غائب کے اندر حروف اصلیہ کے علاوہ حروف زائد بھی آ رہے ہیں تو یہ اس لیے ایجتانہ بہ اور اس سے جتنی بننے والی گردانیں ہوں گی یہ ساری کی ساری کیا کہلائیں گی سلاسی مزید فی کیونکہ اس کے اندر صرف تین حروف اصلی ہیں تین حروف اصلی ہیں اور باقی جو ہیں وہ زائد ہیں تو اس میں سے کیا ہوگا یہ سلاسی مزید فی کہلائے گی عج تانہ بہ اور اس تن سرا استن سرا بروز نے استفا لا استن سرا استفا لا حمزہ حمزہ کے مقابلے میں آ گیا سین سین کے مقابلے میں آ گیا تا تا کے مقابلے میں آ گیا اور نون سعود اور را فاین اور, اور, اور لام کے مقابلے میں آ گئے استنسرا بروز نے تو نون سواد اور راہ فاً اور لام کے مقابلے میں آ تو جب فا عن اور لام کے مقابلے میں آ تو یہ کیا کہلائیں گے یہ کہلائیں گے حروف اسلیہ کہلائیں گے لیکن ماضی کے سگا واحد مذکر غائب کے اندر حروف اسلی کے علاوہ حروف زوائد بھی موجود اس لیے کہلائے گا سلاسی مزید گا سلاسی مزید کازن تفا للہ تفا للا تسر بلا بروزن تفاللا تا تا کے مقابلے میں آ تا تا کے مقابلے میں آ اور فا سین کے مقا سین فا کے مقابلے میں را آئن کے مقابلے میں با لام اول کے مقابلے میں اور دوسرا لام یعنی لام لام ثانی کے مقابلے میں تصرف بلا بروزن تفا للہ تصرف بلا بروزن تفا للہ تو ت تا, تا کے مقابلے میں آ یہ پہلا سیگا ہے پہلے سیگے کے اندر چار حروف اصلی آ رہی ہیں سین را با اور لام سین را اور با اور لام لیکن ایک حروف زائد بھی آ رہا ہے تو یہ کیا کہلائے گا یہ کیا کہ روحے یعنی روبائی مزید ہی کہلائے گا تزند یہ بھی کیا ہوگا روبائی مزید فی ہوگا ٹھیک ہے یہ بھی وہی ہے تو تا تا کے مقابلے میں زا ڈال اور کاف زندیک جس نام کہتے ہیں تو تزندکا تفا یہ بھی روبائی مزید فی ہے ربائی مزید فی ہے ٹھیک ہو گئی تو یہ بس آپ نے یاد کرنا ہے روبائی مجھے روبائی مزید تھی کہ بس آ جائی ان شاء اللہ پھر کل کریں گے اور پیچھے سے بھی سارا جتنا بھی وہ ہے جتنا پڑھ چکے ہوں یاد کریں یہ ازان ہم نے شروع میں پڑھنی نہیں تھے وزن اصلی ایسا سیکھ جائیں گے آپ بھی سیکھ جائیں گے ازان ان شاء اللہ جو پڑھیں گے نا ساتھ سیکھتے جائیں گے تو یہ ایسے ایسے پڑھتے جائیں گے ابھی فضیلت تو یاد نہیں ہے ذہن میں نہیں ہے اس وقت کوئی ہے تو فضیلت تو کافی ہے یاد کی لیکن چھ سے بیس تک رکتیں پڑھی جا سکتی ہیں چھ سے بیس ٹھیک ہے فضیلت تو ہے قابرین کا ہمیشہ سے ایک وہ چلا آ رہا ہے ابھی ذہن میں نہیں ہے کیا حدیث کے اندر کیا ایک اس میں بارے میں آئی ہے پڑی ہوئی ہیں کافی اس کی فضائل, فضائل تو ہیں عوابین کے اندر بعض حضرات قائل نہیں بھی ہیں اس کے بعض نہیں بھی قائل عوابین کے لیکن ایسی بات نہیں ہے فضائل ہیں اس کے جی بسا آج اتنا ہی پھر السلام علیکم اللہ عقفری ہے